بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لام لا غیب الکتا من رب میں الف لا اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بل هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَمْ مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ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 نامی مما تعدون وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا عالم الغیب العزیز رحیم یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے احسن كل خلق من جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا سم نسل ام پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی سماف خفی مل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 ملک کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے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 ولو شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لاملا ان نجننا من الجنه والناس اجمعين اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے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 آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو خو سک بری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے عن يدعون ربهم خوفا وطمعا ان کے پہلو بچھانوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان آمال کا صلاح ہے جو وہ کرتے تھے لاس تب بھلا جو مومن ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ام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 کہ جس دوزک کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو مِّنَ الْعَذَابِ الْعَذَابِ اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے شاید ہماری طرف لوٹ آئے ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها اننا من المجرمین منتقمون اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو پھیر لے ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں ولقد آتینا موسا الكتاب فلا تکون فی مریت من لقائه و جعلنا ہودا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا و جعلنا منہم ائم امتن یهدون بی امرنا لما صبرو وکالو بی آیاتنا یوقنون اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے ان ربك هو يفصل يوم فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ بنا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا اولم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ کم اہلک قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ مسا مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں اولمیا نَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رما کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں وہ متاحا و تم سواد اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا کل یو ملفت خلا یو فلین کف ایمان